اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصرات پروگرام احکام شریعت اور احتکاف سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے اعتقاف کے ہم نے کئی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مرد بھی احتکاف کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں اور ان دونوں کے لیے یہ احتکاف سنت علی اہلکفایا ہے یعنی اگر پورے شہر میں سے ایک شخص بھی احتیاط کر لے تو بقیہ شہر کے تمام افراد بڑی اذمہ قرار پائیں گے ہاں اگر کوئی بھی نہ رکھے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے تو ماشاء اللہ اب اس کا بڑا رجحان ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مو... تکیفین مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں گھروں میں بھی ہوتے ہیں تو یہ سنت موقع علی الکفایا ہے اگر کسی نے بالفظ قصد و ارادہ کیا تھا کہ اس سال میں احتکاف کروں گا صرف کوئی منت نہیں مانی تھی قصد و ارادہ تھا لیکن کسی وجہ سے اگر وہ نہ رکھ سکے تو گناہ نہیں ہوگا اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہنیں گھر میں کریں گی ان کے لیے مسجد میں احتکاف کرنا مقروع تنظیحی ہے اس صورت میں کہ جب کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو راستہ بھی پور امن ہو جس مقام پر یہ ٹھہر رہی ہیں وہاں پہ کسی مرد کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو مردوں کا آنا جانا بھی نہ ہو کوئی بے پردگی وغیرہ نہ ہو تب بھی فقہائے اسلام نے ان کا مسجد میں آ کر اس طرح دس دن یا نو دن گزارنا جبکہ رات بھی وہاں گزاریں دن بھی وہاں گزاریں اس کو مقروع تنظیحی قرار دیا کہ مزاج شریعت یہی ہے کہ عورتیں اتنے دن تک اپنے گھر سے باہر دوسرے مقام پر نہ رہیں تو مکرو تنظیحی ہے یعنی گناہ صورتوں میں جبکہ یہ قیودات کے لحاظ رکھا جائے گناہگار تو نہیں ہوں گی لیکن شریعت میں ناپسند کیا ہے اور اگر ایسا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی یا اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ کی اجازت بغیر گئیں راستہ پر فتن ہے وہاں مردوں کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے یا مرد آتے جاتے ہیں چاہے انتظام کرنے کی غرض تھی ہوں ان تمام صورتوں میں خواتین کا پھر مسجد میں احتکاف مکرو تحریمی ہو جائے گا حرام کے نزدیک نزدیک ہوگا کیونکہ یہ فتنے سے خالی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے بہنوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں احتکاف کریں کیونکہ ازواج مبہرات بھی احتکاف کیا کرتی تھیں اور اپنے خجرے میں کرتی تھیں وہ مسجد نبوی میں آ کر احتکاف نہیں کرتی تھیں لہذا پچھلی دفعہ کال آئی تھی کہ کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کا اعتقاف تو مسجد میں ہی ہوگا گھر میں نہیں ہو سکتا اس نے بالکل غلط کہا چودہ سو سال کے فقہائے اسلام جو زہد و تقوی کے پیکر تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اور علوم کے دروازے ان پر حقیقتاً کھول دیے گئے تھے وہ سب کے سب معاد اللہ کو بے وقوف نہیں تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر اپنی رائے قائم کرتے ہوں انہوں نے بالکل مزاج شریعت دیکھ کر صحابہ کرام کے افعال و اعمال دیکھ کر صحابیات کے اعمال و افوال کا مطالعہ کر کے ہی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں احتکاف کریں گی اور اس کے شرط ہے کہ وہ اس مقام پر احتکاب کریں گی جو نماز کے لیے مخصوص ہو اور اگر نماز کے لیے مخصوص بلفاس کو مقام نہیں کیا ہوا تھا تو اب کر لیں تین دس دنوں کے لیے کر لیں اور اس جائے اعتقاف پہ احتکاف کریں گی ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کو سمجھایا تھا کہ ہم بہنوں کا پہلے یہ موضوع میں خاص طور پہ اس لیے لے رہا ہوں کہ بہنوں کو بہت سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے وہ اچھی طرح اس کو جان جائے آپ اگر اعتقاف نہیں بھی کر رہے ہیں تب بھی غور سے سنیے ان کو سماج فرمائیے ذمہ محفوظ رکھیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مؤکف خاتون سے آپ کی ملاقات ہو اور وہ آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کریں تو آپ ان کی تشفی کر کے ڈھیروں ثواب کما سکتی ہیں یہ پہلے بھی بتایا کہ آپ مسائل کو صرف اس غرض سے نہ سنا کریں کہ میری ضرورت کے ہیں یا نہیں اس غرض سے سنیے کہ میرے ہر سنا ہوا مسئلہ اور اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا میرے لیے باعث بلندی دراجات ہوگا گناہوں کا کفارہ انشاءاللہ اللہ بنے گا اور نیکیوں میں اضافے کا سبب عظیم ہے لہذا بہنیں جو ہیں یہ اپنی جائے اعتکاب سے تین ضرورتوں کی بنا پر نکل سکتی ہیں اس کے علاوہ نہیں نمبر ایک حاجت تبعیہ حاجت تبعیہ مثال کے طور پر جیسے پیشاب وغیرہ کے لیے قزائے حاجت کے لیے دوسرا حاجت شرعیہ حاجت شرعیہ میں وضو اور غسل وغیرہ آ جائے گا کہ وضو تو کرنا ہوتا ہے اگر خدا نخواست بالفذ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان کو یعنی اطلاع وغیرہ اگر ہو جائے اس صورت میں تو ان کو پھر غسل کرنا ہوگا تو یہ حاجت شرعیہ میں آتی ہے اور ایک ہوتی ہے حاجت ضروریہ حاجت ضروریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اعتکاف کے دوران ایسی حاجت درپیش ہو جاتی ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو مثال کے طور پہ بہت زیادہ شخص بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر وہاں پر بالفذ آ بھی گیا لیکن وہ کہتا ہے ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا یہ حاجت ضروریہ ہے اب اگر یہ جائے احتکاف سے جاتی ہیں تو اعتقاف ٹوٹے گا تو جب حاجت تباہیہ کے لیے نکلیں یا حاجت شرعیہ کے لیے نکلیں ان دو صورتوں میں اعتقاف نہیں ٹوٹتا لیکن دو صورتوں میں شرط یہ ہے کہ جہاں پر یہ باہر جائیں تو بلا ضرورت وہاں ٹھہرے نہیں فوراً واپس آ جائیں باقی انشاءاللہ شاء مسئلہ عرض کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد <تصفيق> بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آفر ایک کال آئی تھی ایک بچی نے کال کی تھی جن کی عمر تقریباً تیرہ سال ہے وہ پوچھتی ہیں کیا مجھ پر نماز اور روزہ فرض ہو چکا ہے یا کب فرض ہوگا تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں یا یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی عبادات ہم پر فرض یا واجب ہیں یہ بالغ ہونے کے بعد ان کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے یعنی ان کا فرضیت ان کی فرضیت اور ان کا وجوب ہمارے جو, ہمارے لیے جو ثابت ہوگا وہ بالغ ہونے کے بعد ہوگا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اور لڑکی کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ نو سال سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ کہلائیں گی اور ان پہ نماز و روزہ فرض ہو جائے گا اور بالفظ اگر نو سے پندرہ سال کے درمیان بالغ ہونا کا علم نہ ہو سکے تو پندرہ سال کے بعد ضرور بلوغت کا حکم ہو جاتا ہے اس کے بعد تو نماز و روزہ رکھنا ہی ہوں گے فرض ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز کے بارے میں شاد فرمایا کہ جب بچہ اچھا سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ لہذا بچی کا بھی حکم ہوگا اور فکہ نے فرمایا کہ جس طرح نماز کے لیے تلقین ہوئی اسی طرح روزے کا حکم بھی یہی ہوگا کہ سات برس کی عمر میں اگر بچہ تندرست و توانا ہے روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے پیار سے تلقین کی جائے گی اور دس برس کا ہو جائے اور قوی ہو اور آرام سے روزہ رکھ سکتا ہو تو اس پہ تھوڑی سی سختی بھی کی جائے گی لیکن بہرحال اگر نہیں رکھیں گے بچے یا نماز دس برس کی عمر میں نہیں پڑیں گے تو گناہ نہیں ہوں گے کیونکہ گناہ اور سو... گناہ کا تعلق جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد سے ہوتا ہے ہاں ثواب کا تعلق بالغ ہونے کے بعد سے نہیں ہے. وہ نابالغ بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب مرتب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ثواب کو ایسال بھی کر سکتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں تو ہماری بات چل رہی تھی احتکاس کی کہ بہنیں اپنے جائے احتکاس سے تین ضرورتوں کی بنا پر نکل سکتی ہیں ایک حاجت تباہیہ یعنی طبی حاجت جیسے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے دوسری حاجت شرعیہ جیسے وضو کرنے کے لیے یا غسل وغیرہ اگر واجب ہو جائے اور تیسرا ہوتا ہے حاجت ضروریہ یعنی کی شدید مجبوری کی حالت کہ جائے احتکاف میں اب رہنا ممکن نہیں ہے تو نکل سکتی ہیں ان تین صورتوں کا فرق یہ ہوگا کہ حاجت طبعیہ کے لیے یا حاجت شرعیہ کے لیے نکلیں تو احتکاف نہیں ٹوٹے گا لیکن حاجت ضروریہ چاہے کتنی شدید کیوں نہ ہو اس میں اگر باہر نکلیں تو احتکاف ٹوٹ جائے گا یہ اگر با... الگ بات ہے کہ گناہ نہیں ہوں گی کیونکہ مجبوری ہوتی ہے اور یہ جو حاجت تبعیہ یا حاجت شرعیہ کے لیے اگر نکلیں گی بس ہم وضو کرنے کے لیے گئیں یا قضاء حاجت کے لیے گئیں تو پھر فورن سے پیشتر انہیں جائے اعتقاف میں واپس آنا ہے مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے گئیں تو اب وضو بھی کر سکتی ہیں فورن وضو کیا اب رکیں گے نہیں سیدھی فوراً اپنے جائے اعتقاف میں آ جائیں گی اگر رک گئیں باتیں کرنے لگ گئیں یا کوئی اور کام شروع کر دیا تو احتکاف ٹوٹ جائے گا اور گناہ گار بھی ہوں گے یہ بھی یاد رکھیے گا محتقف اگر اپنی جائے اعتکاف سے بھولے سے نکل جائے اسے یاد نہ رہے کہ میں احتکاف میں ہوں جیسے عام روٹین ہوتا ہے بہنیں گھر میں ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں کوئی بہن بیٹھی ہوئی تھی ان کو یاد نہیں رہا نماز پڑھ کے چکی عام روٹین کے مطابق مسلّ لپیٹا وہ چل پڑیں باہر کو جیسے تھوڑا سا چلیں جائے اعتکاب سے باہر نکلیں گی چاہے بھولے سے نکلیں چاہے احتکاف ٹوٹ جائے گا یاد رکھیں اس میں بھول محافظ نہیں ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ گناہ نہیں ہوں گی لیکن احتکا بہرحال فاسد ہو جائے گا بعض میں نے سوال کرتی ہیں کہ ہم کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں یا گھر کی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں اسی طرح بچے اگر چھوٹے ہیں تو کیا ان کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے اس کا جواب میں ارض کرتا ہوں کال کے بعد السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی فرمائیں جی ارشاد فرمائیے جی مفتی صاحب ہو رہے جی جی فرمائیے جی میں دو مسائل ہیں جی فرمائے جی پہلا تو یہ کہ ہمارا ایک ملازم ہے وہ غیر مسلم تھا تھوڑا سا بولن آواز سے آپ کی آواز صاف نہیں آ تھوڑا سا بولن آواز سے بولیے جی یہ کہ ہمارا ایک ملازم جوڑا تھا غیر مسلم تھا وہ کون ہمارے ملازم ملازم تھا اچھا جی اب وہ مسلمان ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں مسلمان کرنے پہ جو ہمارا خرچ آئے نا تقریباً تیس ہزار تو ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی جو اس ٹائم خرچ کیے اور دوسرا یہ کہ میری بہن نے نا سات روزوں کی منت مانی تھی کتنے میری بہن نے بڑی نے کتنی کتنے روزوں کی سات روزوں کی سات اچھا جی تو اس کے پاس وہ بیمار ہو گئی اور منت پوری نہیں کر سکی ٹھیک ہے تو کیا پوچھنا یہ کہ کیا میں یا کوئی دوسری بہن اس کی جگہ پہ وہ منت پوری کر سکتے ہیں اور جی بس یہی مزید کال لیتے ہیں جواب دیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب میرا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر پہلے سعودیہ تھے اچھا تو میرا زیور جو تھا وہ میری ساتھ کے پاس تھا اوہو تو خرچہ بھی جو تھا وہ انہی کے پاس تھا تین سال دو سال زیور ان کے پاس رہا تو انہوں نے زکوات ادا نہیں کی لیکن میں نے اپنی جیب خرچ میں سے ایک دفعہ دے دی ہے زیور میرے پاس تین سال رہا ہے شادی کے تین سال بعد تک اب وہ زیور میرا یعنی بکھ گیا ہے ایک سال میں نے زکوات اپنے جیب خرچ میں سے دے دی ہے اب باقی کا میں نے پوچھنا تھا کہ اس کا اب ہماری حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یعنی دے سکیں تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں اور کیا اس کا وہ بال ہمارے اوپر ہوگا یا کیونکہ جیب خرچ مجھے صرف جیب جیب میں سمجھ گیا انشاءاللہ ہم اس مختصر سے بریک پہ جائیں گے سوالات کے جوابات بریک سے آنے کے بعد وحمان رحم اس سے پہلے کے سوالات کے جوابات دیں دو کالر منتظر ہیں دونوں کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ بعض اوقات مسجد انتظامیہ جو ہے مسجد کے اندر جگہ ہونے کے باوجود اعتکاف والوں کو اوپر چھت پہ بٹھا رہتی ہے اچھا ایسی صورت میں کیا اعتکاف وہاں پہ درست ہیں اور جو موتی ہے وہ بعض نماز اوپر چھت پہ پڑھ سکتے ہیں اچھا اور بس منظور یہی سوال تھا اس کے کیا ہوتا اللہ السلام علیکم جی جی اور اگر اگر, اگر میرے گھر کسی کو خوات ہو سکے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی فرمائیے ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ ارشاد فرمائیں جی آہ مجھے, مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ سے دو سوال کرنے تھے ہاں جی بلند آواز سے بولیے تھوڑا سا ہاں جی مجھے نا سوال کرنے تھے آپ سے مفتیفا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے نا گوار کا ٹائم جو ہے نا یہ بتا دیے کہ دن کے ٹائم کس وقت ہوتا ہے اور رات کے ٹائم کس وقت ہوتا ہے جہار کا ٹائم اور اس وقت کیا ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں منڈل سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بتاتا ہوں جی اور دوسرا سوال ایک اور بھی کہ روزہ میرے نا کوئی فور روز کا ہو تو میں روزہ اس کے لیے اگر رکھنا چاہوں تو میں روزہ اگر میں نیت کروں کہ میں جو روزہ رکھ رہی ہوں کہ میں اس کو سواب دینا چاہتی ہوں جو کہ فوری جی جی جی بیٹا یا بھائی یا کوئی بھی جی تو میرے روزے کا سواب اس کو کون گا ٹھیک ہے اور بس محبت محبت بس محبت میں ع ان ایک کوشچن یہ کیا بہن کہتی ہیں کہ ہم نے ایک ملازم کافر تھا اس کو مسلمان کرنے میں تقریباً تیس ہزار روپے خرچ کیے تو کیا ہم انہیں زکات میں شمار کر سکتے ہیں یاد رکھیے کہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ زکات میں دو صورتوں میں شمار ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ مثلاً آپ کے بینک میں کچھ پیسہ تھا آپ نے زکوٰ کا پیسہ نکال کر دوسری جگہ رکھ دیا یعنی جسے ٹوٹل اماؤنٹ تھا اس میں اتنی زکات بنے گی وہ پیسہ آپ نے میں رکھ دیا یہ جو زکات کے لیے آپ نے نکال کے رکھ دیا ہے اب اس کو دیتے وقت آپ چاہے زکوات کی نیت کریں نہ کریں یہ زکوت کی مد میں شمار ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے لیدا کر کے نہیں رکھا بلکہ اسی مال میں سے نکال کر کسی کو دیا ہے تو اب شرط یہ ہے زکات ادا ہونے کی کہ دیتے وقت زکات کی نیت حاضر ہو لہذا اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ پہلے ویسے خرچ کر دیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ خرچ کیے ہوئے کو زکوت بنا لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے سات روزے منت کے معنی سے اب بیمار ہو گئی منت پوری نہیں کر سک رہی ہے تو کیا ہم ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیے نماز اور روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے یعنی اس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں اور بدنی عبادت ایک شخص دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا لہٰذا اب بہن کی صحت کا یا تو انتظار کر لیں کہ جب وہ صحت مند ہو جائیں تب یہ سات روزے پورے کریں اور بالفذ اگر خدا نہ بہن کے صحت مند ہونے کی اب امید ہی نہ ہو تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا ہوگا جو ہمارے پاکستان کے حساب سے آج کل چالیس سے پینتالیس روپئے بنتا ہے احتیاط فی روزہ پینتالیس روپئے کے حساب سے دے دیں تو سات اس کو ضرب کر لیجیے ان شاء فدیہ ادا ہو جائے گا بہن نے کہا کہ ان کے پہلے حالات اچھے تھے لیکن اب یہ زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں یکمت تو کیا یہ تاخیر کے ساتھ دے سکتی ہیں تو فکہ نے بہرحال تاخیر کرنے کو شدید ناپسند فرمایا ہے اس لیے فوراً سے پیشتری ادا کرنا چاہیے اور زیور کی زکاط ادا کرنے کے لیے یہ انتظار کرنا کہ کیش ہاتھ میں آئے گا تو ہم ادا کریں گے یہ جائز نہیں ہوتا زیور کی زکات زیور سے دیجیے کثیر صحابیات سے ثابت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیور کے بارے میں سوال کیا کہ کیا زکاۃ ادا کر دی اور انہوں نے انکار کیا اور جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعد سنائی تو انہوں نے پورے کے پورے زیور فوراً زکوات کے اندر دے دیے تھے لہذا زیور کے ذریعے آپ کو ادا کیجئے اور جتنے عرصے تک یہ آپ کی ساتھ کے پاس رہا وہ تھا تو آپ ہی کا ان کے قبضہ ضرور تھا تو آپ کو ان سالوں کی زکات بھی خود ہی نکالنی ہوگی ہم نے پیچھے دفعہ بتایا تھا کہ جب سنت کی نیت کریں تو یوں نہیں کہیں گے کہ میں یہ نیت ادا کر رہی ہوں واسطے رسول اللہ کے غلط ہے کہ اللہ کے واسطے ہی سنت ادا کی جاتی ہے بہن نے کبھی کوشچن کیا تھا فیئر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چار اکت نماز سنت ادا کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبی کے سنت ادا کر رہی ہوں ایک ہے نبی کے سنت ادا کرنا ایک ہے نبی کے لیے سنت کو ادا کرنا اس میں فرق ہے عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے کسی غر اللہ کے لیے نہیں ہوگی اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کو یہ ارادہ ہی کر لے کہ میں یہ عبادت نبی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو معذلہ پھر یہ کفر ہوگا لیکن الحمد للہ کوئی مسلمان ایسی نیت کرتا الفاظ پہ میں درست کرنے ہوں گے انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے بریک میں جائیں گے بقیہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے کچھ کوشچن جمع ہیں ایک بھائی نے کوششن کیا تھا کہ اگر میری یہاں کو بالفدشہ کی جماعت نکل جاتی ہے اور ٹی وی پر حرم کی لائیو جماعت قائم دکھائی دی جا رہی ہو تو کیا میں یہاں پر اقتداء کر سکتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دراصل امام اور مقتدی کا ایک ہی مقام پر ہونا یہ شرط ہے اگر ان کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو جس کی فقاہ نے کم سے کم مقدار یہ بیان فرمائی کہ ایک بیل گاڑی اگر درمیان سے نکل سکتی ہو امام اور مقتدی کے درمیان تو یہ اقتداء یعنی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں گویا کہ ایک اجنبی مقام پر موجود ہیں تو پھر یہ تو ہزاروں میل کا سفر ہے لہذا ٹی وی کی اقتدا جائز نہیں ہے آپ کو اپنی ہی نماز پڑھنی ہوگی ایک یہ کہتی ہیں کہ باروق بچیاں احتکا میں بیٹھتی ہیں تو انتیس کا انتیسواں روزہ ہو غالب گمانو شاید چاند نظر آ جائے مہمان گھر میں آ گئے اب پتہ چلا چاند نظر نہیں آیا تو کیا یہ بچی ان مہمانوں سے مل سکتی ہے تو جی ہاں ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جائے احتکاف سے باہر نہ آئے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تین ضرورتوں کی بنا پر ہی کوئی باہر جا سکتا ہے ایک حاجت تبعیہ ایک حاجت شرعیہ اور ایک حاجت ضروریہ اور مہمانوں سے ملنا یہ تینوں ضرورتوں میں سے کچھ نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو مسئلہ بتایا کہ حاجت ضروریہ میں بھی احتکاف ضرور ٹوٹ جاتا ہے باقی دو میں نہیں ٹوٹتا تو یہاں تو حاجت ضروریاں بھی متحقق نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے بچی وہیں بیٹھی رہے اور مہمان اس کمرے میں آ کے ان سے مل لیں تو اس میں شرح کوئی حرج نہیں ہوگا بشرطیکہ نہ نامحرم کا مسئلہ نہ ہو ایک یہ بہن نے پوچھا کہ کیا ٹھنڈک کے لئے غسل کرنی نیت سے جائے اعتکاب سے کوئی بہن نکل سکتی ہے تو دیکھیں ٹھنڈک کے لئے غسل کرنا نہ تو حاجت تباہیہ میں آتا ہے نہ حاجت شرعیہ میں آتا ہے اور نہ حاجت ضروریہ میں آتا ہے اس لیے بہنوں کو ان دس دنوں تک اسی مقام پر رہنا ہوگا اور ہوا کے لیے کوئی اچھا انتظام کر لیں کپڑے ویسے ہی بدل سکتے ہیں لیکن ٹھنڈک وغیرہ کے لیے جانا مناسب نہیں ہے احتیاط کریں ایک بہن نے کوششن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج متحرات کے نفق کا کیا معاملہ تھا کون دیتا تھا دیکھیں جو مال غنیمت آتا تھا اس کے پانچ حصے کیے جاتے تھے پانچواں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا ایک حصہ جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم ہوتا ایک یتیموں کے لیے دوسرا مساکین کے لیے تیسرا مسافروں وغیرہ کے لیے اور پانچواں حصہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو جتنی وہ پراپرٹی تھی وہ بطور وراثت تو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح ترین حدیث ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی لیکن ان, ان اموال میں سے باقاعدہ جو خلافاتے وہ ازباج متحرات کو نفقہ پہنچایا کرتے تھے تو یہ ان کے گزارے کا ذریعہ تھا ایک بھائی نے کہا کہ نیچے جگہ ہونے کے باوجود کمیٹی نے لوگوں کو چھت مسجد کی چھت پر اعتقاف کروایا ہے تو کیا یہ احتکاف ہو گیا اور کیا چھت پر وہ جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب مسجد بنائی جاتی ہے تو جتنا ایریا مسجد کا ہوتا ہے ساتوں زمین اگر کھود دی جائیں اور اوپر ساتوں آسمان یہ مسجد ہی کہلائے گا جتنی چوڑائی میں زمین مسجد ہوتی ہے یہ آسمان تک مسجد کے گی لہٰذا چھت بھی مسجد کے اندر شامل ہے اس پر احتکاب ہو سکتا ہے یقیناً کسی حکمت کی وجہ سے کمیٹی نے اوپر بٹھایا ہوگا تو اس میں جھگڑا نہ کیا جائے چھت پر بھی احتکاب ہو سکتا ہے بشرتے کہ وہ چھت ذرا ایسا نہ ہو کہ موت پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جائے اگر اوپر مزید چھت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور جماعت بھی اگر جیسے نیچے رش زیادہ ہے جگہ نہیں بچی ہے پھر تو اوپر جماعت قائم ہو سکتی ہے اور اگر نیچے جگہ موجود ہو تو پھر اوپر جماعت قائم کریں گے تو گناہگار گار ہوں گے کیونکہ نیچے کے سفے ادھوری رہ جائیں گے اس صورت میں نیچے آ کر جماعت میں شامل ہونا ہوگا بہن نے یہ باہر سے کال کی تھی یو کے سے غالباً کہ زوال کا وقت دن میں اور رات میں کب ہوتا ہے یہ بتائیے تو پہلی بات تو یہ تفصیل ذہن لیں یہ عوامی خیال ہوتا ہے کہ شاید رات میں بھی کوئی زوال کا وقت ہوتا ہے رات میں بالکل زوال کا وقت نہیں ہوتا زوال کے وقت کا تعلق ہوتا ہے سورج کے ساتھ سورج دن میں ہوتا ہے لہذا دن میں ہی زوال کا وقت, وقت ہوتا ہے اب کب سے کب تک ہوتا ہے تو دیکھیں اس حل کے موسم بدلتا رہتا ہے سورج کی گردش بھی بدلتی رہتی ہے تو کوئی فکس ٹائم ہم نہیں بتا سکتے کہ بارہ بجے شروع ہوگا ڈیڑھ بجے ختم ہو جائے گا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وہاں پر ہی کوئی نمازوں کے اوقات کے فکر مل جائے اس کو, لے اس کو لے لیں یہ نہیں ملتا تو پاکستان سے کوئی منگا لیں اور جتنا ڈفرینس آپ کا بنتا ہے یو کے اور پاکستان کا اتنے آپ ٹائم کا حساب کر کے اپنے وہاں کے زوال کے وقت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو یہ نمازوں کے اسلامی کیلنڈر ہوتے ہیں اس میں تیسرے خانے کے اندر زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور چوتھے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت زور یہاں پر آ کے زوال, کے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے یہ کافی رہتا ہے کم از کم گھنٹے تک دوسرے نے پوچھا کہ اس میں کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے تو زوال کے وقت سجدہ کرنا منع ہے لاجک یہاں پہ اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع افتاب، غروب افتاب اور زوال کے وقت سجدہ کرنے کو منع فرمایا کیونکہ ان تین اوقات میں کفار جو تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے سورج کو باقاعدہ سجدہ کرتے تھے تو اگر ان تین اوقات میں ہم بھی سجدہ کریں تو وہ ان کی عبادت کے ساتھ مشابہت سے ہو جائے گی اس لیے منع کیا گیا ہاں اس دوران آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں ازگار الہیہ پڑھ رہی ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس میں وہ آیت نہ پڑھیں جو آیت سجدہ ہے کیونکہ پھر سجدے میں تاخیر لازم آئے گی ویسے آپ کو صورت پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے ایک بس یہ رہ گیا بہن نے کہا تھا فوج شدہ کے لیے روزہ بطور اشارے تو رکھ سکتی ہوں تو بالکل رکھ سکتی ہیں اس میں شرح کوئی حرج نہیں ہے اب یہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو بروز جمعرات پاکستان اسٹوڈنٹ کے مطابق رات سات سے آٹھ بجے دوبارہ بھی خدمت میں حاضری کا شرح حاصل ہوگا اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ عید کی خوشیاں اور اس جیسی ہزاروں مزید خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخرود عوانہ ان الحمد اللہ العالمین